و السلام علیکہ رسول الله و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب الله و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و سخی ہی وبارک وسلم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شرکت کیجیے انشاءاللہ خوف خدا پیدا ہوگا جب جہنم کا تذکرہ سنیں گے جہنم کے عذابات سنیں گے تو خوف پیدا ہوگا اور خوف پیدا ہوگا اللہ تعالی کی اطاعت تو و فرما برداری کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو فرما برداری کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت میں داخلے کی تیاری کی توقیق ملے گی جہنم کے اندر جہنمیوں کو عذابات دیے جائیں گے ان کی زبانیں بہت لمبی کر دی جائیں گی جسم بہت بڑے کر دیے جائیں گے ان کی داڑھ کو بہت بڑا کر دیا جائے گا پیٹ اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کے اندر پہاڑ بھی سما سکے جہنمیوں کی زبان کتنی لمبی کر دی جائے گی ترمیمزی شریف حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اسی ٹو فائیو ایٹ زیرو کا خلاصہ پیش کرتا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا کافر اپنی زبان کوس دو کوس تک نکالے گا یعنی دو جب ہانپے گا جیسے کتا ہانپتا ہے اس طرح دو جب ہانپے گا تو ہانپتے ہی زبان باہر نکالے گا تو اس کی زبان دو تین میل تک باہر لٹک جائے گی اللہ کی پناہ اب جب جہنمی کی زبان دو تین میل لمبی باہر نکال دی جائے گی تو دیگر جہنمی اس کو روندتے ہوں گے اس پر چلتے پھرتے ہوں گے اللہ کی پنا اللہ کے پنا کے جسم بہت بڑے بڑے کر دیے جائیں گے کس لیے تاکہ ان کو زیادہ عذاب دیا جائے معجم الکبر حدیث نمبر 663 سو سکس ترمیزی شریف حدیث نمبر 2562 ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کو جہنمیوں کے جسموں کو پہاڑوں کی طرح موٹا کر دیا جائے گا اور جنتیوں کی طرح جہنمیوں کی عمر بھی تیس سال کی ہوگی جنتی جنت میں تیس سال کے معلوم ہوں گے اور جہنمی بھی جہنم میں تیس سال کے ہوں گے اور جسم ان کے بڑے بڑے کر دیے جائیں گے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعض امتی جہنم میں اسی طرح بڑے ہو جائیں گے جیسے اس میں کافر کا جسم بڑا ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے ایک کنارے جتنے ہو جائیں گے حضرت ابو رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جہنم, جہنم میں اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کی مسافت سات راتوں کے برابر ہوگی حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہنمی کے جسم کو تیز رفتار سوار کے تین دن رات کے سفر کے برابر بڑا کر دیا جائے گا اس کے دانت لمبی لمبی کھجوروں کے درختوں کی طرح ہوں گے اس کی پیٹھ ایک گھاٹی کی مانند ہوں گی جہنمی کے ہاتھ اس کی گردنوں سے باندھ دیے جائیں گے اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر پیروں کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا فرشتے جہنمیوں کو چہروں پر مارتے ہوں گے پیٹھ پر مارتے ہوں گے جہنم کی طرف ہانک رہے ہوں گے ایک شخص فرشتے سے کہے گا مجھ پر رحم کر تو فرشتہ جہنمی کو کہے گا میں تجھ پر کیسے رحم کروں جبکہ ارحمر تجھ پر رحم نہیں فرما رہا سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا تو اللہ تبارک کو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو سزا جہنم میں ڈالا تو یاد رکھیں جہنم میں جو عذاب پر مقرر فرشتے ہیں وہ بہت ہی سخت اور بہت کر رہے ہیں ان کو رحم نہیں آئے گا سزا دینے میں اللہ کا حکم ہے وہ تو سزا دیتے رہیں گے میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکا شریف کی حدیث کا خلاصہ اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے دوزخی دوزخ میں بڑے ہو جائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک کی گدی سے لے کر اس کے کندھے تک یہ گدی ہے اور یہ کندھا ہے اس کے درمیان سات سو سال کا فاصلہ ہو جائے گا سات سو سال کا اب غور کریں اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا ایک کان کی لو سے ناک تک کی لمبائی جہنمی کی ستر سال کی مسافت کے برابر ہوگی مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب کان کی لو اور کندھے کے درمیان کا فاصلہ اتنا تو باقی جسم کتنا ہوگا اللہ کے پناہ اللہ کے پناہ اور یہ جسم کی موٹائی کفار کے لیے ہوگی گناہ گار مومنوں کے لیے نہیں یہ مفتی احمد یارخان نعیمی نے لکھا ہے کافر کی داڑھ جنم میں کیسی ہوگی میرے اکالی فلاط نے ارشاد فرمایا یہ سے پاک ام ماجہ شریف میں بھی ہے ترمزی شریف میں بھی ہے مستدرک میں بھی ہے مسند امام احمد میں بھی ہے بلا شبہ کافر کے جسم کو اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ اس کی ایک داڑ اہد پہاڑ کے برابر ہوگی اس کے جسم کی بڑائی اس کی داڑ پر اسی تناسب سے ہوگی جتنا تم میں سی کسی کا جسم اس کی داڑھ سے بڑا ہوتا ہے مفتی احمد یار خان نعمی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عہد مدینہ منورہ کا مشہور پہاڑ ہے وہ پہاڑ کسی سے ملا ہوا نہیں اس لیے اس کو اہد کہتے ہیں عہد کے معنی اکیلا جب کافر کے منہ میں داڑ اہود پہاڑ جیسی تو سوچیں اس کا منہ کیسا ہوگا جسم کیسا ہوگا اور اس کی شکل جو ہے انسانوں جیسی رہے گی نہیں کتوں گدوں اور سوروں کی شکل ہو جائے گی اللہ کی پنا اللہ کی پناہ اللہ کی پنا تو بس رے نا سردار اللہ عما من النار اللہ ہم من النار اللہ ہوم من, من النار یا اللہ رضاب جہنم سے ہمیں امان عطا فرمایا ہمارا ایمان سلامت رہے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کا بازو بیدا پہاڑ جیسا اس کی ران وریقان جیسی ہوگی یہ بھی ایک بہت بڑا کالا پہاڑ ہے اس وعید میں یعنی کافر کی جو ران ہے یہ بہت بڑے پہاڑ جیسی ہوگی اس وعید میں والدین کا نافرمان بھی شامل ہے جو ماں باپ کو ستانے والا نافرمان فرمان ہے استقفر اللہ جہنم میں اس کی ران بھی اہد پہاڑ کے برابر ہوگی اور دار بیدا پہاڑ کے برابر اللہ کی پنا اللہ کے پناہ حضرت سلم یاہجہ علاء نبی جناب علیہ صلاحت وسلام کی والدہ محترمہ آپ کے لیے کپڑا لائیں تاکہ آپ کو پہنائیں تو حضرت سعمہ یاہجہ علیہ السلام نے فرمایا لباس تو میں نے پہن رکھا ہے والدہ نے پوچھا یہ لباس کس چیز کا ہے کہا بالوں کا والدانی کے بیٹا پھر تو یہ تیرے گوشت کو کھا جائے گا بالوں کا لباس تو تجھے چبے گا اور جسم کو کھا جائے گا حضرت سعمہ علا نبی جناب علیہ سلاۃ اسلام اللہ کے نبی ہیں ان کا قرآن پاک میں ذکر ہے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد ہیں کزن ہے قزنیں آپ کے فرمایا امی جان جب میں دو زخیوں کے لباس کو یاد کرتا ہوں تو یہ بالوں کا لباس مجھ پر میرے جسم پر نرم پڑ جاتا ہے اللہ اللہ, اللہ, اللہ تو جہنموں کو جہنم کے اندر جو لباس پہنایا جائے گا وہ کس چیز کا ہوگا آگ کا لباس ہوگا آگ کا فائر کا لباس ہوگا چنانچہ پارہ سترہ سور حج ارشاد ہوتا ہے فلین کتیاں من۔ تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے ڈیوتے گئے ہیں یعنی آگ انہیں ہر طرف سے گھیر لے گی ایک بزرگ جب یہ آئت کی تلاوت کرتے تو فرماتے پاک ہے وہ ذات جس نے آگ سے لباس تیار کیا حضرت سن وحب بن منبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دو زخیوں کو کپڑے پہنا جائیں گے حالانکہ ان کے لیے برہانا ہونا ہی بہتر تھا انہیں زندگی دی گئی حالانکہ ان کے لیے موت بہتر تھی یعنی جہنمیوں کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ بغیر کپڑوں کے اس سے اچھے تھے وہ کپڑے کون سے آگ کے ہوں گے اور جہنمیوں کو زندگی دی جائے گی جی حالانکہ ان کی موت زندگی سے بہتر ہوگی حضرت سینا حسن بصری رحمتہ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں اور مشہور تابعی ہیں مولا مشکل کشا کرن اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفائیں آپ دوزخ والوں کا احوال بیان کرتے فرماتے دوزخ والوں کے لیے ان کے بدن کے مطابق آگ کے جوتے ہوں گے جہنمیوں کے لیے گندک کے کرتے ہوں گے جہنمیوں کے لیے آگ کا کھانا آگ کا پانی آگ کا بچھونا آگ کا اوڑھنا آگ کے مکان بہت برے گھر ہوں گے بہت برے عذاب میں مبتلا ہوں گے جو ان کے جسموں کو بار بار کھاتا رہے گا پگلاتا رہے گا توڑتا رہے گا اللہ کی پناہ اللہ کی اللہ ہمیں نار جہنم سے امان عطا فرمائے حضرت سینا وہ بن منبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دوزخ والے جو آگ میں رہیں گے ہمیشہ آگ میں رہیں گے حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روفکا کو پکار پکا پکار کر فماتے اے فلاں اے فلاں رات کی عبادت کرنا دن کا روزہ رکھنا جہنم کی پیپ پینے سے آسان ہے اے فلاں لوہے کے ہتھوڑے بار بار کھانے سے رات کی عبادت اور دن کا روزہ آسان ہے اس کے بعد آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں تو جو دنیا کے اندر نماز عبادات ریاضات حج زکات اس کے اندر جو مشقت ہے جو تکلیف ہے نفس کو یہ آسان ہے جنم کے عذابات تو سہنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے نا اللہ کی پناہ میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ریشمی لباس میں نا اللہ تعالی اسے پورے ایک دن آگ کا لباس پہنا گا جو تمہارے دنوں جیسا نہ ہوگا بلکہ اللہ عزا کے ایام بہت طویل جنمیوں کا لباس جو ہے اس کا قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں بھی ذکر ہے فروت وجوہہم النار ان مجرموں کے کرتے رال کے ہوں گے ان کے چہرے آگ ڈھانپ لے گی تو قیامت کے دن کافروں کے کرتے کا رنگ کے ہوں گے بدبو دار تار کول کے ہوں گے ڈامر ہوتی ہیں نا تارکول جس سے سڑکیں بنائی جاتی پتھر کے ساتھ کالا کالا ملا کر یہ تار تارکول اس سے آگ کے شولے اور زیادہ تیز ہو جائیں گے اور تفصیلیں بیزابی میں ہے کہ جہنمیوں کے بدنوں پر رال جو ہے لیپ کر دی جائے گی کرتے کی طرح ہو جائے گی اس کی سوزش اس کے رنگ کی وحشت اور بدبو سے جہنمی تکلیف پائیں گے اور ان کے چہرے آگ کو ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ حضرت سیم جمیل امی علیہ السلام نے بارگاہ سالت میں حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو سارے زمین والے موت کے کھاٹ اتر جائیں اب جس نے یہ لباس جہنم میں پہنا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا اللہ کی پناہ یا اللہ تیرے خزب سے ہم تیری پناہ مانتے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے آگ کا لباس شیطان کو پہنایا جائے گا جسے اپنے ابروں پر لٹکائے اپنے پیچھے گھسٹتا ہوا کہہ رہا ہوگا ہائی موت ہائی موت شیطان یہ کہہ رہا ہوگا شیطان کے جو پیروکار ہیں اس کو فالو کرنے والے وہ بھی اس کے پیچھے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے ہائی موت حتہ کے دوزب پر کھڑے ہو کر بھی یہی کہیں گے ہائی موت اس وقت ان سے کہا جائے گا لا تد یوم سبور سبور کثیرہ فرمایا جائے گا اج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موت مانگو بہت سی موتیں مانگو اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو شیطان کو جو فالو کرنے والے جتنے کفار ہیں سارے شیطان کو فالو کرنے والے ہیں جتنے بد مذہب ہیں سارے شیطان کے فالوورز ہیں یہ جتنے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں سارے شیطان کے فالوورز ہیں شیطان کو فالو کرتے ہیں تو شیطان کا حشر یہ ہوگا جہنم کے اندر جہنمیوں کو جو غذائیں کھلائی جائیں گی اور جو مشروبات پلائے جائیں گے وہ کیسے ہوں گے اللہ کی پناہ جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ان کو تھوہڑ کھلایا جائے گا بہت ہی کڑوا درخت اور یہ جہنمیوں کی خوراک ہے لون امن شج من زکون فمالی منها منها البطون بتون سور واقع میں اس کا ذکر ہے ضرور تھوڑ کے پیڑ میں سے کھاؤ گے بس اس سے پیٹ بھر گے جہنمیوں کی زکون دائمی غذا اور یہ ایسی غذا ہے کہ نہ بھوک مٹائے نہ دوا کے طور پر کھائی جائے نہ پھل کے طور پر کھائی جائے یہ ایسی غذا ہوگی اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ میری آکت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوم کا ذکر فرمایا تو ابو جہل نے کہا محمد ہمیں سے ڈراتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالانکہ ایک روشی اور تم جانتے ہو جس سے تمہیں محمد ڈراتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت زکوم کیا ہے انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا تو ابو جہل نے کہا مدینے کی اجوا مراد اللہ کی قسم اگر ہم اس کے مالک بن گئے تو اسے ایک ہی لکمے میں کھا جائیں گے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی فلم بے شک دوہڑ کا پیڑ گناہ گاروں کی خوراک گلے میں تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہے جیسے کھولتا پانی جوش مارے یہ سورج دخان پارہ پچیس آیت نمبر تینتالیس اور میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی اور پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر ساٹھ میں نشاد ہوتا ہے وَشَجَرَتَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنَ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا اور وہ پیر جس پر قرآن میں لعنت ہے ہم انہیں دراتے ہیں تو انہیں نہیں بڑھتی مگر سرکشی یہ جو درخت زکوم جہنم میں پیدا ہوتا ہے اور اس کو آزمائش بنایا گیا ابو جہل نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم کو جہنم کی آگ سے ڈراتے وہ پتھروں کو جلا دے گی پھر یہ بھی فرماتے اس میں درخت اگیں گے آگ میں درخت کیسے اگ سکتے یہ اس نے اعتراض کیا کیونکہ وہ بدبخت اللہ تعالی کی قدرت سے غافل و جاہل تھا ہے یہ ابو جہل تو اس کو کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آگ میں درخت پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے کچھ بعید نہیں ہے سمندر ایک کیڑا ہے یہ کیڑا کہاں پیدا ہوتا ہے پتہ ہے آگ میں پیدا ہوتا ہے اور مفتی نئی مدین مراد آبادی رحمتہ اللہ تعالیٰ لینے خزائے ان میں لکھا ہے کہ بلاد ترک میں غالباً ترکی مراد ہوگی اس سے ملک اس کے اون کی تولیاں بنائی جاتی ہیں یہ کیڑا جو پیدا ہوتا ہے اس کا اندر آگ کے اندر پیدا ہوتا ہے اور جب یہ تولیا وغیرہ جو ہے میلی ہو جاتی آگ میں ڈال کر اس کو صاف کر لیا جاتا ہے وہ جلتا نہیں شتر مرغ جو اونٹ جیسا مرغا ہوتا ہے یہ انگارے کھا جاتا ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے دیکھیں انگارے کھا جاتا ہے مرتا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے آگ کے اندر درخت پیدا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور اپنے کرم سے داخل جنت فرمائے تو جہنم میں لے جانے والے اعمال کا معلوم بھی ہونا چاہیے اور اس سے بچنا بھی چاہیے ایماندار بھی ہونا چاہیے اور امال سالخہ بھی ہونے چاہیے انشاءاللہ جنت میں داخلہ ملے گا اس کے کرم سے جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام عرض کرتا ہوں جو بھی اس میں مبتلا اللہ کرے سنیں اور سچی طور کریں جوا یہ جہنم میں لے جانے والا کام صورتیں اس کی بہت زیادہ ہیں اس کی آمدنی حرام جا گناہ کبیرہ جہنم میں لے جانے والا کام اس کی ممانت قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے یاد رکھیں جوا۔ حرام گنا اور اس کی کمائی حرام اور ناجائز جوئے کے جو بھی آلات ہیں انسٹرومنٹس ہیں اس کا خریدنا حرام بیچنا استعمال کرنا ناجائز و گناہ اور بہت سارے جہنم میں لے جانے والے اعمال جہنم کے خطرات اس کتاب مختصر کتاب کے اندر موجود ہیں اس کو لیں اس کو پڑھیں تاکہ خوف خدا پیدا ہو اب بزرگوں کا تذکرہ سنتے ہیں تو وہ جہنم کے تذکرے پر روتے ہیں. نیکیاں کرتے روتے اور ہم مسجد کا رخ نہیں کرتے روزے رمضان کے نہیں رکھتے ایک تعداد ہے ماں باپ کا ادب ہم سے نہیں ہوتا اولاد کی دینی تربیت ہم سے نہیں ہوتی اور خوف خدا بھی نہیں ہم کو عجیب حالت ہے ہماری اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور نار جہنم سے ہمیں امان عطا فرمائے اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار امین امین اب بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم